اللہ کرم کرنا مولا کرم کرنا اللہ کرم کرنا مولا کرم کرنا بندے ہیں تیرے مولا بندے ہیں تیرے مولا بندوں پہ کرم کرنا اللہ اکرم کرنا مولا اکرم کرنا, اکرم کرنا اللہ اکرم کرنا مولا اکرم کرنا تو رحیم بھی ہے مولا تو کریم بھی ہے مولا تو رہی ہے مولا تو کریم بھی ہے مولا ہے شان تیری مولا ہے شان تیری مولا بندوں پہ کرم کرنا اللہ کا کرم کرنا مولا کا کرم کرنا بلے بلے بلے بلے اللہ کرم کرنا بولا اکرم کرنا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جد باندے بل ویخنا ہاں جدوں باند بل بےخنا ہاں دل ڈر دکھ دے دل ڈرد سکھ دیے میرے عملاتے گل نہیں مکنی میرے امل گل نہیں مکنی گل تیرے کرم سے مکنی ہے اللہ کرم کرنا مولا کرم کرنا تو علیم بھی ہے مولا تو کریم بھی ہے مولا تو علیم بھی ہے مولا تو کریم بھی ہے مولا اسیاں پہ میرے مولا اسی پہ میرے مولا اب نظر کرم کرنا اللہ اکرم کرنا مولا اکرم کرنا, کرنا تو جب بھی ہے مولا قہار بھی ہے مولا تو جبار بھی ہے مولا تو قہار بھی ہے مولا میری قبر کا یا مولا میری قبر کا یا مولا سفر, سفر, سفر کرنا اللہ اکرم کرنا مولا اکرم کرنا ظاہر بھی, بھی تو بھی مولا, مولا باتم بھی بھی تو بھی مولا ظاہر بی کریم یا غی یا غفار یا ستا یا جوا یا کریم اللہ الرحمن رحیم الحمد اللہ رب العالمین والسلام وسلام علیہ سعید المبیامرسلیم نظیر محترم السلام علیکم آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری آپ کے پسندیدہ پروگرام سے ٹائم کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کی پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر روز کم و بیش دو بجے سے صبح انتہائے سہر تک دیکھ رہے ہیں یکم رمضان المبارک سے انشاءاللہ اللہ دیکھ سکیں گے انتہائے رمضان المبارک تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں ایک ٹاپک ضرور رکھا جائے جس پر کوشش کی جائے قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی اور مفتیان کرام کی گفتگو سے جو قرآن و سنت کی روشنی پر مبنی ہوا کرتی ہے ہم بہت سے اپنے کنفیوژنس کو کلیئر کر سکیں آپ کی نات کی فرمائش بھی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں فقہی مسائل آپ کے شامل کیا کرتے ہیں آج ہم نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہے ہم پچھلے کچھ دنوں سے معاشرے میں بگاڑ کے حوالے سے بات کر رہے تھے مختلف نشوں کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی مختلف اخلاقی بیماریوں کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کائنات تخلیق فرمائی اور اس تمام کائنات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا نائب بنا کر بھیجا گیا اور اسے عقل و خیرت عطا کی گئی اسے فہم و ادراک عطا کیا گیا دانش و آگہی عطا کی گئی معاملات کو پرکھنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی گئی اسے کسی بھی چیز کو کسی بھی بات کو کنسیو کر کے کسی نتیجے پر پہنچنے کا اختیار عطا کیا گیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ سب بتا دیا گیا اور پھر اسے فیصلہ کرنے کا اختیار عطا کیا گیا یہ تمام چیزیں انسان کو ایک ممتاز بنا رہی ہیں امتیاز عطا کر رہی ہیں باقی تمام مخلوقات سے وہ تمام بگاڑ جو جانوروں میں بھی موجود ہیں وہ تمام برائیاں جو جانوروں میں بھی موجود ہیں اگر وہ انسان میں بھی نظر آتی ہیں تو پھر انسان اور جانور میں فرق کیا رہتا ہے کیا فرق بچتا ہے سارے بگاڑ پر تو بات ہو چکی ہے اب اصلاح معاشرہ کس طرح سے کیا جائے ہر شخص جو تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ پاکستان میں رہتا ہو یا امریکہ میں رہتا ہو یا کینیڈا میں رہتا ہو یا یو کے میں رہتا ہو یا کسی بھی ملک میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں سعودی عرب دبئی کسی بھی جگہ پہ رہتا ہے وہ اپنے معاشرے میں اپنے گرد و نواہ میں کچھ چیزوں کو دیکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے ان چیزوں اس طرح سے سے اس دور جہالت میں ان لوگوں کی تربیت فرمائی کہ وہ لوگ ان تمام برائیوں کو چھوڑ کر اسلام کے جھنڈے کے تلے جمع ہو گئے اور آفان سلاط السلام سے محبت کرنے لگے اللہ رب العزت سے محبت کرنے لگے دین اسلام سے محبت کرنے لگے برائیاں جو ان لوگوں میں موجود تھی وہ ختم ہوتی رہیں جاتی رہیں اور وہ ایک صحیح معاشرہ ایک اسلامک معاشرہ سامنے آیا جس کی مثال پوری دنیا میں کسی بھی دور میں دی جا سکتی ہے وہ انداز کیا ہونا چاہیے ہمیں کیا انداز اپنانا چاہیے بات کرنے کے لیے دلائل کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم کس طرح سے بات دوسرے کو کنوے کر سکتے ہیں یہ بہت اہم چیز ہے رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے انداز کس طرح کا ہونا چاہیے آج ہم اصلاح معاشرہ کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور یہ موضوع یقیناً بہت اہم ہے اور خاص طور پر ہماری آنے والی جنریشن کے لیے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں ہمارے ساتھ آج جو ہمارے مستقل مہمان تشریف فرما ہیں الحمد للہ آپ کی جانی پہچانی محبوب ہر دل عزیز محبوب اور مرغوب شخصیت کے الحمد میں ان کے لیے کہا کرتا ہوں کہ بہت کم لوگوں کو یہ فن عطا کیا گیا کہ جن کے الفاظ سماعتوں سے ہوتے ہوئے قلوب میں اترتے چلے جائیں حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک اور بہت ہی آپ کی جانی پہچانی محبوب شخصیت جنہوں نے بہت کم عرصے میں اپنے خوبصورت انداز گفتگو سے آپ کو ہم سب کو اپنا کا گرویدہ بنایا حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک نوجوان خوشگلو پرسوز آواز کے حامل شناخت لاہور سے ہماری دعوت پر یہ تشریف لائے مناج القرآن مرکز سے اور مجھے بتایا گیا کہ وہاں انہیں حسان مناج کا ایوارڈ بھی پچھلے دنوں دیا گیا جناب محمد افضل نو شاہی صاحب السلام علیکم آپ آب و آباد کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی ہے مفتی صاحب سب سے پہلے تو اگر ہم مختصرا یہ جان لیں کہ معاشرے میں بگاڑ کے اسباب کیا ہے وہ تمام برائیوں جن کا ہم ذکر پچھلے دنوں کرتے آئے ہیں ان کے اسباب کیا ہے تو پھر اصلاح معاشرہ کی طرف باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اس کا خلاصہ نکالا جائے اور اجمانی طور پر اس کو بیان کیا جائے تو اس حدیث سے اس کا جواب مل جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبوں میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم اسے تھام کر رکھو گے تو ہدایت پا جاؤ گے اگر چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے ایک قرآن اور دوسرا میری سنت سنت سے مراد حدیث ہے हुँ. تو قرآن اور حدیث سے بے رغبتی نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا حقیقت یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے حدیث ایک ایسا مزم... حدیث ایسے مضامین پر مشتمل آ... چیزیں ہیں کہ جب ہم انہیں پڑھتے ہیں تو ایک یقینی علم حاصل ہوتا ہے جو اللہ اُس کے رسول کی طرف سے ہے آپ کی بات میں کچھ سفم ہو سکتا ہے میری بات میں ہو سکتا ہے کسی اور کی بات میں ہو سکتا ہے لیکن وہاں سے جو بات آئے گی مستند ترین ہوگی جو دل میں ایک یقین پیدا کرتی ہے اب اگر وہ بات اخروی عذاب سے متعلق ہے تو یہ چیز بھی یقینی طور پہ حاصل ہوتی ہے ہو اور دل میں خوف پیدا ہوتا ہے جو انسان میں ایک مدافعہ پیدا کرتا ہے کہ وہ برائی کو دور کرے نیکی کو اختیار کرے جذبات بیدار کرتا ہے جب ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑا اور اس کے احکامات پر توجہ اور اس پر عمل کرنا ترک کر دیا تو پھر معاشرے میں یہ بگاڑ نظر آ رہا ہے صابق کرام کو جیسے آپ نے صاب کرام کے دور میں جیسے آپ نے فرمایا کہ معاشرہ بالکل اصلاح پذیر تھا جس کی وجہ یہی تھی کہ وہ قرآن و حدیث پہ کامل طور پہ عمل کرتے تھے صحیح مفتی صاحب یہ تو ایک بنیادی سبب مفتی صاحب نے جو بیان فرمایا کہ اب سمجھ آتا ہے کہ ایک بنیادی سبب یہی ہے کچھ, کچھ لوگ بھی ہیں کچھ آپ کسی لوگ کسی من... لوگوں کو منشن کر سکتے ہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں اس بگاڑ کے بہت شکریہ تسیم صاحب افراد کا جو ہم نہیں منشن کر سکتے ہیں لیکن وہ اوصاف وہ معاملات ذکر کر سکتے ہیں جو ایسے لوگوں میں پائے جاتے ہیں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر بگاڑ ہوتا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ افراد کا بگاڑ ہے جو معاشرے میں ظاہر ہوتا ہے صحیح اور ہم یہ بات ذکر بھی کرتے ہیں کہ تربیت کی کمی ہے لیکن کچھ اور چیزیں بھی اس سلسلے میں بہت اہم ہیں مثال کے طور پہ جہاں پہ ہم کسی چیز کی تربیت کرتے ہیں کسی فرد کی تربیت کرتے ہیں یہ ضروری ہے کہ ماحول بھی سازگار ہو ایک شخص اگر کوئلے کی کان میں ہے اور وہ اپنے لباس کو بار بار سفید کپڑوں کو صاف کرتا رہے تو یہ تو ٹھیک ہے اس نے اپنی تربیت کے حوالے سے تو اصلاح کی لیکن جس ماحول میں ہے اس کے اثرات یقیناً مرتب ہوں گے تو آج ہم جس ماحول میں جس سسٹم میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں ایک طرف تو ڈش اینٹینا فوش اوری یہ چیزیں بھی موجود ہیں بگاڑ کے لیے یہ ذمہ دار بنتی ہیں چیزیں دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو جدید اخلاقی نظریات ہیں اس کی ایک الگار ہے جو ہماری ان قدروں کو پامال کر رہی ہے جو قرآن حدیث سے ہمیں حاصل ہوئی قرآن حدیث نے ہمیں ایک اچھی سوچ دی ایک نظریہ دیا اخلاقی سوچ دی اس کو چھوڑ کے آج جو اخلاقی نظریات ڈیولپ ہو رہے ہیں اس کے بھی اثرات مرتب ہو رہے ہیں صحیح اس سیاست و قیادت کا جو نظام ہے پھر جس نظام میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں کیپٹلائز وجوہات یقیناً یہ سب وجوہات ہیں ایک ناظرین مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے معروف تم نے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے ही. نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے بلائی کا حمل مفلی یہی لوگ کامیاب ہیں تو قرآن حکیم نے یہ ہمیں طریقہ بتایا کہ باقاعدہ ایک جماعت ہو مستقل جو یہ کام کرتی رہے معاشرے میں جہاں جہاں بگاڑ ہو اس کو سدھار میں تبدیل کرتی رہے اصلاح کرتی رہے دعوت دیتی رہے اور سورہ اثر میں تو یہ بات بالکل مطلب واضح بتا دی کہ انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے عمل سالے کرتے رہے اور اتنا کافی نہیں ہے کہ ایمان لا کے عمل صالح کیا بلکہ اس کے بعد ضروری ہے واسو بالحق ہم کہتے ہیں کہ بس ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے اس کو اس کی قبر میں جانا ہے ہم نماز پڑھ, پڑھ چکے اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں لیکن قرآن میں سورہ اثر میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ نے نیک عمل کر لیا تو آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی آپ ابھی بھی خسارے میں ہیں جب تک کہ آپ نصیحت نہ کریں دوسرے لوگوں کو حق بات کی صحیح بات کی درستگی کی طرف نہ لے آئے کیونکہ جب معاشرہ بگڑ جائے گا تو یا تو یہ ہوگا آپ معاشرے کو سدھاریں گے آپ نہیں سدھاریں گے تو معاشرہ آپ کو بگاڑ دے گا یہ فطرت ہے جس طرح وہ کسی قوم کا ذکر آتا ہے روایات میں کہ جب اس کی بربادی کا ذکر آیا اور حکم آ گیا تو کہا کہ اس میں تو ایک بہت نیک آدمی بھی ہے تو کہا کہ اس کے سر پہ دے مارو اس لیے کہ وہ شخص موجود تھا اور اس کی موجودگی میں یہ ہوتا رہا تو है یہ, है یہ فطرت ہے کہ کوئی بھی شے ماحول سے یا تو متاثر ہوتی ہے یا ماحول کو متاثر کرتی ہے یہ تو طے ہے اب یا تو آپ نے کہیں اپنا اثر معاشرے پہ ڈالیں گے یا پھر معاشرہ اپنا اثر آپ کے اوپر ڈالے گا لہذا ضروری ہے کہ اصلاح معاشرہ کے لیے یہ سلسلہ دعوت و تبلیغ کا امر بال معروف کا نیکی کی دعوت کا اصلاح کرنے کا ہر شخص اپنے اپنے حساب سے کرے اپنے دفتر میں یہ نہیں ہے ضرور اس کے لیے باقاعدہ مطلب ایک سلسلہ قائم کریں کام کاج گھر کی ذمہ داریاں معاملات چھوڑیں آدمی اپنے آفس میں بھی جو غلط ہیں ان کو سدھار سکتا ہے हुँ. اپنی فیلڈ میں بھی راہ چلتے ہوئے بھی یہ سب کام ہو سکتے ہیں یہ جو اصلاح معاشرہ کے لیے قرآن نے جو دستور عطا فرمایا امر بالمعروف معروف اور نہیں انل اس سے اس کی مراد کیا ہے اور اس کا دائرہ کار کیا ہے قرآن کیا وضع فرما رہا ہے امرم بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے نیکی کا حکم کرنا و نہ یون عل منکر مانا ہوتا ہے برائی سے روکنا قرآن نے حدیث نے اس کی بہت زیادہ تلقین فرمائی ہے اور اس کا دائرہ اثر اگر دیکھنا ہو تو یہ حدیث مسلم کی ہمیں بہت بہترین گائیڈ لائن فراہم کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو ہوتے دیکھے اگر وہ اس کو ہاتھ سے بدلنے پر قدرت رکھتا ہو تو ہاتھ سے بدل دے اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے اس کو بدلے اگر زبان سے بھی نہیں بدل سکتا تو کم از کم اس کو دل میں برا جانے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے ٹھیک تو یہ ہمیں دائرہ کر بتا دیجیے کی شرح یہ بیان کی گئی ہے کہ ہاتھ سے روکنا اس کا کام ہوگا جس کو ہاتھ سے روکنے پر قدرت اختیار حاصل ہے کچھ اس کے بعد پاور ہے جیسے گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کے ادارے ہیں یا باپ ہے وہ ایک اپنے فیملی کو روک سکتا ہے اسی طرح استاد ہے اگر وہ سختی کے ساتھ اپنے شاگردوں کو گناہوں سے روک سکتا ہے تو اس کا یہ کام ہوگا ٹھیک اور اگر وہ بالفظ نہیں کر سکتے جیسے ایک عالم ہے بالفظ وہ سختی کسی پہ نہیں کر سکتا تو پھر ان کا کام ہوتا ہے زبان سے تبلیغ کرنا یا عوام و ناس بہت ساری جو زبان سے تبلیغ کرے گی اگر وہ قدرت اختیار نہیں رکھتی ہے کہ اپنی پاور سے کسی چیز کو روک سکے اور تیسرا ہے دل میں برا جاننا یہ ہم جیسے کمزور لوگ ہیں مثال کے طور پہ کچھ گنا کر رہا ہے وہ ہم سے زیادہ پاورفل ہے منصب کے اعتبار سے طاقت کے اعتبار سے اور ہمیں گمان ہے کہ ہم اس کو کہیں گے تو یہ الٹا برف پڑے گا ترلی پڑ گا ازیت دے گا جیان اور ہڈی پت سے سلامت لے جانا مشکل ہو جائے گا ही. تو ایسی صورت میں پھر اس کو دل میں برا جاننا کم از کم ہمارے لیے ضروری ہوگا تو یہ درجات مقرر کر دی ہیں شریعت نے جن کی رعایت کرنے کی بنا پر انسان اسلام موسم میں کوئی نہ کوئی مؤثر کردار ضرور ادا کرتا ہے صحیح صحیح. سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آخر اس سلات جب تشریف لائے تو جو, جو زمانہ اور برائیاں اس دور میں ہم دیکھتے ہیں ہم وہاں سے سبق حاصل کریں آخر صلاح السلام کے انداز سے کہ وہ دعوت اور تبلیغ کا انداز کیا تھا اس حوالے سے گفتگو انشاءاللہ کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے اور یہ پروگرام جو ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں مجھ سے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کہیں نہیں جائیں گے تو ہم کہیں نہیں جاتے اور کہیں بھی نہیں جاتے تو میری گزارش یہی ہے کہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی اور چینل پر آپ لوگ نہیں جائیں گے بات, بات ہو رہی تھی امر بالمعروف کی اور نہیں انل منکر کے حوالے سے آخر یہ سلاۃ السلام کا انداز کیا ہوا کرتا تھا اور سرکار تو آدم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانۂ جاہلیت میں کس طرح سے آقال سلاط السلام نے لوگوں کو اپنے قریب کیا اللہ رب العزت کے قریب کیا اور اسلام کے قریب لائے اسلام میں داخل کرتے چلے گئے اور وہ ایک مثالی معاشرہ قائم ہوا تو ہمیں اس معاشرے کی وہ پلس پوائنٹس دیکھنے ہوں گے کہ وہ کیا وجوہات تھیں ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام, السلام کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں ہیلو میں عطاء الرحمان بول رہا ہوں ریاض سے السّلام علیکم وعلیکم السلام جی عطاء الرحمان صاحب میں کے صاحب کو بھی اور آج پوری ٹیم کو میرا السلام وعلیکم السلام بہت کافی دنوں سے میں کون لگانے کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں لگوا رہی تھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں میرا سوال ہے یہ جو ہم چار سنت پڑھتے ہیں تو اس میں آخری یعنی پہلی رکاب میں ہم سور ناز پڑھ لیتے ہیں تو باقی تین رقاص میں کون سی صورت پڑھیں گے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا اسی سب کیا کہتے ہیں اس سوالے سے جی ہاں دعوت و تبلیغ کا جو کام نبی کریم علیہ السلام نے آغاز کیا اس میں بڑی تفصیل ہے سب سے پہلے یہ کہ قرآن حکیم میں حوالے سے جو ہمیں طریقہ بتایا سورہ نہل کی آیت نمبر ایک سو پچیس میں हुँ. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ ادعو او سبیل صبی رب الکمتی الحسناتی وجا دل ہوں بلتی یا احسن हुँ. آپ لوگوں کو دین, کو دین کی طرف بلائیں بڑی حکمت کے ساتھ بڑے اچھے انداز کے ساتھ हुँ. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کو بلانے کے ساتھ جو ریزسٹنس آتی ہے رکاوٹ آتی ہے بعض دفعہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے وجا دل تو اس میں مباحثہ مناظرانہ انداز اور جھگڑے کا انداز نہ ہو بلکہ بلتی یا احسن احسن طریقے سے ہو اب نبی کریم علیہ السلام نے جب دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے کردار کو بہترین پیش کیا हुँ. چالیس سال تک हुँ. آپ نے اپنے کردار کو پیش کیا کہ کس طرح آپ وہاں پہ صادق اور امین کے نام سے لقب سے ملقب ہوئے हुँ. پھر دوسری بات یہ کہ جب یہ کردار آپ کا تھا تو لوگ آپ کی بات پر یقین کرتے تھے हुँ. مانتے تھے سب سے پہلی دعوت دی تھی حضور علیہ السلام نے جب لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ میں اگر کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے تو کیا تم مان لو گے تو کہا قریش نے کہ ہم مان لیں گے تو پھر حضور علیہ السلام نے کہا کہ اس رب کو مان لو جس کو میں مانتا ہوں تب آپ نے دعوت دی یعنی اپنا اعتماد بحال کیا اپنے اخلاق و کردار سے اپنی صداقت سے اپنی دیانت سے ان کے اندر اپنا اعتماد پیدا کیا تو تبلیغ میں ایک حکمت تو یہ ہو کہ جو دعوت دینے والا ہو امر بال معروف کرنے والا ہو हم. اس کا عمل تو اس کی دعوت کے خلاف ہو हم. اور پھر وہ لوگوں کو دعوت دیتا رہے تو اس کی دعوت کبھی مؤثر نہیں ہو سکتی ہے صحیح. یہ بات قرآن حکیم میں بھی کہی گئی کہ لما تھا پولو مالا تفلون وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو صحیح. تو دعوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ خود عمل کرے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 میںرود درو پاک سے شروع کرتا ہوں جی آپ جو ایک انداز جو ہم نے شروع کیا ہمارے گوشہ درود میں حاجر قرآن کا انداز ہے الحمد پوری دنیا میں پڑا جا رہا ہے اللہم سیدنا و مولانا محمد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا يا رب يا رب صل على النبي المصطفى ما دام وجه قباقيا يا ذا العلا اللهم صلل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد یہ تیری نظر کا کمال ہے یہ تیری نظر کا کمال ہے ہمیں پوچھتے ہیں بڑے بڑے میں تو سین گر آگے میں آج تھا میں تو سین گر آگے آج تھا ایک نگینا بنا دیا اللہ اما سینے علی, علی سیدنا و مولانا محمد دین جو نبی کا دیکھ نہ دے گا جو واسطہ نبی کا دیکھ نہ دے گا جو واسطہ خدا کی ہرگز خدا نہ دے گا اس کو قسم خدا کی ہرگز خدا نہ دے گا جو ہے رضا نبی خدا کی وہ ہے رضا خدا کی ارے جس کو نبی نہ دیں گے اس کو خدا نہ دے گا جس کو نبی نہ دیں گے تو خدا نہ دے گا سرکار کے متب میں ملتی ہے روز جیسی سرکار کے مطب میں روز جیسی ارے کوئی حکیم تجھ کو ایسی دوا نہ دے گا کوئی حکیم تجھ کو ایسی دوا نہ دے گا جن کے غلام سب ہیں جن کے غلام سب ہیں <سؤال> ارے تو مانگ ایک تجھ تجھ کو خزانہ دے گا تو مانگ کوڑی <سؤال> کچھ کو, کو خزانہ دے, دے گا جو با سکن بیکار دیکھ سزان دے گا اس کو کسم خدا کی ہر کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام بےحد عزت سے میری طرف طرف سے تقریم بھائی آپ کو مفتی اکمل صاحب کو عامر صاحب کو ایک اور نائٹ خواہاں بیٹے ان کو بہت بے حد عزت سے سلام وعلیکم السلام سر آآ، بہت مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ کا پروگرام جو ہے بہت جو ہے اچھا چل رہا ہے میں ٹنو محمود خان سے محمد طاہر جان بات کر رہا ہوں سر جی جی سر میرا سوال یہ ہے کہ آآ آآ اللہ پاک کی جو ہے پاک ذات ہے مجھے ایمان ہے اس کی وحدانیت پہ کہ اللہ ایک ہے مگر اس کو آدمی جو ہے تو کر کے پکارتا ہے اور ہمارا نبی بھی ایک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آپ کر کے پکارتے ہیں تو کیا اللہ کی شان میں تو اور پیغمبر کی شان میں آپ کرنا ایک یہ بات ہے دوسری سر یہ بات ہے کہ آپ جب جو ہے نا مسکراتے ہو نا تو ایک مردا غالب کا مجھے بےد یاد آ گیا ہے شہر ان کے آنے سے منہ پہ آ جاتی ہے رونق وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے آپ کی سر اتنی مسکراہٹ اچھی ہے اور آپ نے اتنا جو پروگرام یہ کیو ٹی وی کا چلایا ہے کل سر میرے بھائی طارق جان نے جو آپ کو کال کی کہ آپ کو مفتی کا لطب دیا قسم دے سر آپ یہ ایک جنت کما رہے ہیں اور ایک تبلیغ آپ کر رہے ہیں ہم ہمارا پورا گھر آپ کا یہ جو ہے سہی ٹائم میں ہم جو ہے دیکھتے ہیں تو اتنا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ایک ایمان کی پختگی ہوتی ہے اور اللہ تبرک تعالیٰ آپ کیوں ٹی وی والوں جتنا بھی جو یہ ادارہ ہے ان کو جنتی کرے اور اللہ تعالیٰ آمی. تعالیٰ آپ کو اور بھی آگے کرے اور آمی. میری طرف سے مفتی صاحب کو جو ہے مفتی خاص کر کے مفتی اکمل صاحب کا اتنا طریقہ سمجھانے کا اچھا ہے है. کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سامنے سے جو ہے ہم بیٹھ کے سمجھا رہا ہے تو وہ جس جو بھی فقہ ہو جو بھی مذہب ہو مگر है. ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہے है. اور اللہ تبر تعالیٰ, تعالیٰ اتنی مٹھا ان کو حد سے زیادہ بہت شکریہ بھائی آپ کا آپ نے کال کی اور ان محبتوں کا اظہار کیا اور جو آپ نے بات کہی نا کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے اور یہ میرے حسب حال ہے میری چار پانچ دن سے کافی طبیعت خراب تھی لیکن آپ لوگوں کی محبتوں اور آپ کی دعاؤں سے یہ تھکن جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں بھائی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک بچہ نا گور لینا چاہتی ہوں اچھا مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ اگر میں بیٹی لیتی ہوں اور بیٹا لیتی ہوں دونوں میں سے کوئی بھی لیتی ہوں تو اگر بیٹی ہے تو کیا وہ میرے شوہر کے لیے محرم ہوگی یا بیٹا میرے لیے نامحرم تو نہیں ہوگا مطلب ہماری شریعت میں ایک نئے پالک بچے کا کیا مقام ہے مطلب کس بیس کا وہ سب کانسیپٹ لیکن مجھے یتیم بچے کو کی یہ پالک کرنی ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ضرور شامل کریں گے ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں تزئین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام ना। علیکم وعلیکم جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی <coughs> میرا نام مریم ہے میں لندن سے فون کر رہی ہوں جی فرمائیے محترم جی آ, میرے تین سوال ہیں پہلا uh -huh. سوال ہے میری بیٹی یونیورسٹی گئی ہے ابھی اور وہ ہفتے منڈے ٹو فرائیڈے یونیورسٹی میں وہاں رہتی ہے یونیورسٹی کا ٹھیک ہے اور ویکینڈ میں گھر آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اور یونیورسٹی اور یہاں سے تھرٹی فائیو مائل دور ہے ٹھیک ہے اور وہ جاننا چاہتی کہ اس کی نماز وہ قصر پڑے یا فل پڑے وہ کہاں کسر پڑنی چاہیے اور کہاں فل پڑھنی چاہیے 35 فائیو مائل آپ نے بتایا نا تھرٹی ٹھیک ہے مجھے استماع ہے اور میں روزے رکھتی ہوں اچھا میں سب روز میرے سارے روزے نہ قائم ہے ماشاء الحمد للہ لیکن میں نے پڑھا بھی ہے کہیں پر اور کسی سے پوچھا بھی تھا کہ اگر آپ کو ایسا ہے اور اگر آپ افسر لیتے ہیں نا تو آ, اس پہ آپ کا روزہ ٹھیک ہے اس پہ آپ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن آج میں نے سنا کسی سے کہ آپ کا روزہ نہیں ہوتا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو so میں بہت نا اپسٹ ہوئی ہوں یہ بات سن کر تو آپ پلیز مجھے اس بات کا حال دیں پلیز ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب وہ کیا انداز تھا سرکار کا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی دور میں آقال سلاط السلام کو پتھر بھی مار رہا ہے تو اسے دعا دیتے ہیں کوئی کچرا پھینک رہا ہے آپ دعا دے رہے ہیں اور وہ دور بھی آیا کہ شیب ابی طالب میں جو ہے وہ جا کر رہے ہجرت بھی فرمائی اور پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ تلوار بھی اٹھائی یہ دونوں چیزیں کس طرح سے ان دونوں چیزوں کو دعوت کے انداز کو تبلیغ کے انداز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ جیسے مفتی صاحب نے تفصیلن جیسے اس کے بارے میں اشاد فرمایا ہم اگر اس کو اجمالی طور پر بیان کریں کہ وہ کون سی خصوصیات تھیں جن کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ نے قیامت تک کے لیے انقلاب پیدا کر دیا صحیح تو چار چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی ایک آپ کا صاحب علم ہونا थी. دوسرا علم کے مطابق عمل کرنا थी. تیسرا صبر و تحمل چوتھا اخلاص اور پانچواں حکمت वा. ان پانچ امور کو نبی کریم نے اختیار فرمایا اور آپ یہ دیکھیے کہ ہر جگہ یہ کار فرما ہے صحیح. نمبر ایک علم و اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ودیت فرمایا گیا تھا آپ کا علم سینا علم کا خزانہ تھا हुँ. تو چالیس سال تک جو عمل ہے وہ علم کے بغیر ریر نہیں ہے یقین ایسا نہیں ہے کہ اعلان نبوت کے بعد علوم کا فیضان جاری ہوا تھا صحیح. بلکہ وہ عمل اسی عطا کردہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم کی رہنمائی کے ذریعے اچھا اگر یہ بھی ایک تصحیح ہو جائے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چالیس سال میں جب آکر صلاح السلام کو نبوت ملی جی ہاں یہ الفاظ درست نہیں ہیں آپ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ م. آپ کس وقت نبی تھے م. آپ کو نبوت کب ملی تو آپ نے شاید فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے سوال یعنی جب ان کا جسد خاکی جو وہ بنا بھی نہیں تھا اس وقت بھی نبی نبی تھے م. ہاں اعلان کا حکم جو ہے چالیسویں سال میں ہوا ہے عمر مبارک م. کے دوسرا عمل آپ دیکھیے مفتی صاحب نے شاید فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال تک ایسا عمل کیا <سؤال> کہ کفار بھی آپ کو صادق و امین کہنے پر مجبور ہو گئے صحیح. اور آپ نے صفا پہ کھڑے ہو کے جو یہ کویشچن کیا تھا لشکر کے بارے میں اس کے بعد جو کفار کا انکار سامنے آیا صح. تاریخ نے اس کو ثابت کر دیا کہ وہ انکار پہ انادر نہ دل کے بوف کی وجہ سے تھا ایک رسم اور رواج کی بے جا اور اندھی تقلید کی بنا پر تھا اس میں حقیقت کا کوئی شائع سادق و امین کی حک... ایک حکمت یہ آپ یہ دیکھیے نا پہلے ان کے زبان سے کہلوا لیا اور اس کے بعد اپنے آپ کو ظاہر کیا اب اگر وہ انکار کر بھی رہے تو تاریخ ان کو برا کہتی رہے گی نبی کریم کے عمل میں کوئی پتا تو, تو آپ نے فرمایا علم دوسرا عمل یہاں قطع کلامی ہوگی ایک کال شامل کرتے ہیں السلام علیکم شان بات کر رہا لاہور سے جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے جی جی فرمائیے اچھا میرا سوال یہ جی کہ میری والدہ کے پاس سات آٹھ سولہ سونا ہے انہوں نے وصیت کر دی ہے کہ یہ میرے بچوں کا ہے ٹھیک ہے اب یہ ان پہ رخ صرف بنتی کہ نہیں بنتی اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں ڈپریشن کا مریض ہوں ایک دو سال سے بےکار ہوں اللہ آپ کو صحت دے والد صاحب جو نا وہ ان کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں وہ بھی جابلس بیٹھے میں ہیں تو جو بھائی کفالت کر رہا ہے وہ ہمیں زکات دے سکتا کہ نہیں دے سکتا اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا موتی صاحب ایک تو آپ نے علم اور دوسرا عمل سرکار کا تیسرا جو تھا ثبر و تحمل یہ آپ کو مکی زندگی میں تو بہت ہی زیادہ نظر آئے گا تیرہ سال تک مسلسل پر جو وہ ظلم کر سکتے تھے انہوں نے کیا یعنی ذہنی ٹارچر دینا پھر روحانی تکلیف جسمانی تکلیف مالی لحاظ سے تکلیف پہنچانا یہ سب ہوتا رہا لیکن اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبر و صحیح پھر اس کے بعد اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے हुँ. یہ تو آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں گے جا بجا ہر نبی نے تقریباً اپنی امت سے یہی کہا کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا میرا اضر تو اللہ کے ذمہ ہے صحیح. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص بھی تھا हुँ. کہ آپ نے جب تبلیغ دین شروع فرمائے اس وقت سے لے کر آخر تک آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا اور آپ کا عمل مبارکہ یہ تھا اخلاص آپ اس سے دیکھ لیجیے کہ جو آپ کو تحفہ دیتا تھا آپ جواب میں اس کو ضرور تحفہ دے دی دیا کرتے تھے صحیح حتیٰ کہ یہ فرمان بھی میں ملتا ہے کہ آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اشاد فرمایا کہ جس نے بھی دنیا میں مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں اتار دیا کیا صدیق اکبر کے کثیر ہیں کہ ان کا بدلہ بروز قیامت اللہ ہی اتارے اللہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ انہوں نے کیا احسان اس مقام اور مرتبہ بتانا مقصود تھا احسان تو نبی کریم کا تھا کہ آپ نے اس کو قبول فرمایا لیکن یہ خود نبی کریم نے بیان فرما دیا کہ جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ اتار دیا اور میں ضمن نے اسی کی ایک جھلک صدا عائش صدیقہ ردی اللہ تعالیٰ کے عمل میں بھی دکھاتا ہوں کہ نبی کریم صحبت کی برکت دیکھیے کہ جب آپ کچھ صدقہ کرتی تھی تو خادم کو بھیجا کرتی تھی اور فرماتی تھی کہ سنو یہ ہمیں کون سی دعائیں دیتا ہے جب وہ آ کے بتا کہ یہ دعا دی ہے تو آپ جواب میں وہ دعا دے کر فرماتی تھی ہم نے اس لیے جواب میں دعائیں دے دی, دی, دی ہیں تاکہ صدقہ خالصت اللہ کی بارگاہ میں پہنچے کیا بات یہ نبی کریم کی تبلیغ کی برکت تھی پانچواں جو چیز تھی اگر آپ اجازت دے دے تو یہاں پر میں کالر شامل کر لوں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سابر کہاں سے بات کر رہے ہیں ہلو ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے بند میں کافی دیر سے لینڈ پہ بیٹھا ہوا ہوں اچھا جی فرمائیے میں تسلیم صاحب سے بات کرنا تھا میں تسلیم صابری بات کر رہا ہوں ہلو جی تسلیم صابری بات کر رہا ہوں میں السلام علیکم تسلیم صاحب وعلیکم السلام سر میں وہ رمضان کے مہینے میں